اشد و اشد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 لا من امرینا يا يا رشادہ ولا ولا الحمد للہ آج 22 اکتوبر دو کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون سکسٹی فائیو کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے پچھلی دفعہ آیت نمبر تھرٹین کے اوپر کنکلوڈ ہوا تھا اور سورت الراد کا نام جو اراد ہے وہ اسی آیت نمبر تھرٹین کے اندر آیا اب مزے کی بات ہے یہ سورت نمبر بھی تھرٹین ہے اور اس کا نام جو آیا ہے سورت کا وہ بھی آیت نمبر تھرٹین میں ہی آیا ویو سب <بِحَمْدِه> کہ تسبیح کرتی ہے یہ جو بجلی چمک رہی ہوتی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی ذکر کیا اور اس طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ اس بجلی کو جو آسمانی بجلی ہے کسی کے لیے خوشخبری بنا دیتا ہے یعنی بارش کے آنے کی نوید ہوتی ہے اور بعض کے لیے یہ موت کا پیغام بھی ثابت ہوتی ہے آج بھی آپ دیکھیں آسٹریلیا کے امریکہ کے جنگلوں کے اندر آسمانی بجلی کی وجہ سے بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے کہ کئی دن تک وہ آگ نہیں بھجتی تو میں نے پسی دو تھا کہ یہ ہماری جو ہائی ٹینشن وائرز گزر رہی ہیں 11,000 وولٹ والی تین ایک طرف چل رہی ہوتی تین ایک طرف چل رہی ہوتی ہیں اور ایک ٹپ ٹو ٹپ اوپر باریک سی تار چل رہی ہوتی ہے وہ آپ غور سے دیکھیں کھمبے کے اوپر وہ نوک سے نوک چلتی ہے باقی جو وہ کرنٹ والی ہے وہ تین ادھر اور تین ادھر یہ نوک سے نوک جو ایک باریک تار ہے وہ سٹیل کی وائر ہوتی ہے اور وہ صرف اس لیے کہ اگر آسمان سے بجلی گرے تو پہلے وہ اس کو آبزرو کرے تاکہ جو بجلی کی اپنی تاریں ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو تو یہ انسان نے قدرت کے قوانین کو ڈسکور کر کے اپنے لیے آسانی بنا لی ہوئی ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے یہ قوانین کہاں سے ڈسکور کرنے تھے ہمیں تو مطلب پنجاب کے کلچر میں یہ بتا دیا کہ وہ بابا فرید نے لوٹے کے اندر جو ہے وہ بجلی قید کر دی تھی اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن بابوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوٹے کے اندر بجلی قید کرتے تھے ان بابوں کا ہاتھ پکڑ کے ساکٹ میں دو انگلیوں میں دیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کون قید ہوتا ہے کس کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دین کے ساتھ ان لوگوں نے کھلواڑ کی ہے یہ فزیکل فنامن آف نیچر اللہ نے قانون قدرت جو بیان کیے اور یہ قدرت کی نشانیاں بیان کی ان سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کا خالق ہے اللہ تعالی ان چیزوں کو مینج فرما رہے اور دیکھیں سائنٹسٹ نے کبھی یہ گستاہی ہی نہیں کیا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومن آف نیچر یہ قانون قدرت ہے انہوں نے کبھی اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں میتھمیٹیکل اکویژن پتا چل گئی ہم نے گاڈ کی ہینڈ کو پا لیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان فارمولا کے تحت اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہوا وہ ہر چیز کو اسی طرف منسوب کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ڈیزائن ہوئی بھی ہے کبھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں یہ تو قدرت کا قانون ہے اس قانون کے تحت یہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ان کے لیے کیسی رائے کھول دی ہیں. کسی کے وحم و گوان میں نہیں تھا کہ سائنس اس قدر ترقی کر جائے گی ان ڈیڑھ دو سو سالوں کے اندر کہ دنیا تل پٹ ہو گئی ہے میں کہتا ہوں جی کہ دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیئے سائنس نے یعنی یہ دنیا میں اگر آپ کے پاس آسائشیں اویلیبل ہیں تو ہزار سال کی زندگی گزارنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک ٹاپک کے اوپر اگر یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھنا شروع کر صرف فزکس کے اوپر آپ کو عمر نو بھی مل جائے وہ بھی کام ہے اتنا کچھ اویلیبل ہے تو سائنس نے کتنی زندگی ہماری اسائش والی زندگی کر دی آسانیاں کر دی لیکن ان میں سے کسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں نے کیا ہے یا ہم نے کر کے دکھایا وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکور کیا ہے ٹھیک ہے قدرت کے قوانین ہیں وہ خدا کی تعریف کرتے ہیں بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں آپ نیوٹن کو دیکھیں کیپلر کو دیکھیں آئنسٹائن کو دیکھیں سب لوگوں نے اپنی ان ڈسکوریز کے اگینسٹ اللہ تعالی کی تعریفیں کی ہوئی کہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جس لیول کی معرفت ان لوگوں کو ہو گئی تھی اس معرفت کا تھوڑا سا حصہ بھی کسی اور کو نصیب ہو جائے نا تو کم از کم شرک نہیں وہ کر سکتا جسے پتہ ہے یہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے انسان کتنا بے بس ہے تو یہ آیت نمبر 13 کے اوپر کنکلوڈ کیا تھا آیت نمبر 14 میں اللہ تعالی نے اپنی اس قدرت کی جو نشانیاں جتنی پیچھے ڈسکس کی اس کے بعد اس کا کنکلوژن کیا ہے اعوذ باللہ میں نے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو دعوت الحق اسی کو پکارنا ہی حق ہے یعنی جو اللہ یہ تمام کوالٹیز رکھتا ہے کہ پورا نظام کائنات جو چلا رہا ہے نا اسی کو پکارا جانا حق ہے یہی سچائی ہے کہ وہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے من اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں لا یس تجیب بن وہ کبھی بھی ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے اللہ کا باستی کفئی ہی الماء اللہ نے کہا کہ ان کی مثال اس طرح کی ہے جو پکارنے والے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے جیسا کہ کوئی شخص دور سے ہاتھ پھیلائے اپنی ہتھیلیوں کو ال پانی کی طرف فا کہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ تک پہنچ جائے وہ ماہ ہوا بھی وہ تو اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا کہ جس طرح پانی کو دور سے دیکھ کر یوں کوئی ہاتھ پھیلا دے منہ کھول بھی دے وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود وہاں پہنچ نہ جائے اس طریقے سے اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے نا نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کوئی جواب دہی اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے مشکل کشا بن جائے ہوا دعا الکا فری اللہ فی بلال اور جو کافر ہیں نہ شکرے ہیں ان کا پکارنا تو نہیں جاتا مگر گمراہی میں یہ ان کی پکار جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے کیونکہ وہ ان ہستیوں کو پکار رہے کہ جو ان کی بات سن بھی نہیں سکتے اب ان ہستیوں میں دو طرح کی ہستیاں ایک ہستیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالی کی پارٹی کے لوگ ہیں حزب اللہ اللہ کے انبیاء ان کے اہل بیت ان کے صحابہ اور اولیاء اللہ جو صحیح العقیدہ ہیں تو یقیناً وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں پکارا جائے صورت الاحقاف کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جا کے فرمایا کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے نا قیامت کے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی ان کو تو تقیہ تھا ان ہستیوں کے اوپر وہ ہستیاں کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمیں پکارا کرتے تھے وہ اعلان برات کرتے تھے اور سب سے بڑا جو اعلان برات ہونے والا ہے وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے کیونکہ اس کائنات میں فی وقت آج کی ڈیٹ تک جتنا بڑا شرک مریم کے نام کے اوپر کھڑا کیا گیا وہ بھتی کے نام پہ بھی نہیں ہوا پرست تو زیادہ زیادہ نبے کروڑ ہیں تو اس وقت بھی دو ارب سے زیادہ ہیں ان میں سے ایک گروہ نے خدا کلیم کر دی ہے اور نے خدا کا بیٹا ایک نبی کے نام پہ شرک ہو رہا ہے اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے عیسا مریم کی صفائی پیش کی ہے کہ عیسیٰ نے مریم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی لیکن بہار چونکہ ان کے نام کے اوپر شیر کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر لیول پہ اتر کے عیسائی ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سورت المائدہ میں جس طریقے سے سمجھایا ہے آیت نمبر سترہ میں فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسا کو اس کی ماں کو سب لوگوں کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا پھر آیت نمبر سیونٹی ٹو میں جا کے کہا کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسب نے مریم ہی اللہ ہے جبکہ عیسیب نے مریم یہ کہا کرتے تھے کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹکانا جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے کہا کہ وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا تین میں سے ایک ہے پھر آیت نمبر سیونٹی میں جا کے کہا کہ عیسا ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے پھر سیونٹی سکس میں جا کے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنے نفر نقصان کا مالک سمجھے ہوئے وہ جو اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفر نقصان کے مالک نہیں ہے اسے اپنے مریم اور ان کی ماں جب خود روٹی کے محتاج ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی کے نفر نقصان کے مالک نہیں ہے اچھا اب جب یہ آیات آتی ہیں نا تو یہ لوگ فوراً چھپ جاتے ہیں بتوں کے پیچھے وہ کہتے ہیں یہ کہ بتوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ مشرقین بتوں کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو یہ تو کبھی جواب بھی نہیں دے سکتے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے بتوں کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ نے کیٹاگوریکل فرمایا ہے من دونی اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے ہو خواہ بت ہے خواہ وہ فرشتہ ہے خواہ وہ جن ہے خواہ کوئی پیغمبر ہے اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے جو پکار رہا ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کوئی سن نازل نہیں کی کہ ان سے یوں دعا کی جائے آگے جا کے یہ مضمون اور کھلے گا اس کے بعد آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے وہ مندون اللہ ہے عیسی اب نے مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورت المائدہ نے کہا مندون اللہ اللہ کے سوا تم عیسی اس کی ماں کو پوچھتے ہو اور پھر سورت المائدہ کے اینڈ میں جا کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ ہم عیسی نے مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو پوجنا شروع کر دیں اللہ کے سوا وہاں پہ بھی آیا من دونوں اللہ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں ایسی بات کرتا میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے وہی کی تھی کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور بالفرض فرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ وہ تیرے دل میں تو ہے تو, تو اسے جانتا ہے جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا تُو ہی تمام خیبوں کا جاننے والا ہے اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے نے مریم تو سائٹ پہ ہو گئے کہ یا اللہ تو جانے اور تیرے بندے جانے یہ بات سننے کے بعد مجھے بتائیں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوگی وہ جو ہمارے دوست ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب جنہوں نے وہ ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی اس میں انہوں نے نا یہی جو سورت المائدہ کا آخری حصہ نا اس کو انہوں نے فلمانے کے انداز میں نا پیش کیا کہ اسے اپنے مریم کو جب بلایا جا رہا ہے ظاہر ہے قرآن نے تو صرف ایک واقعہ بیان کیا نا اس کے بعد جو وہاں پہ منظر بننا ہے پھر انہوں نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ بڑے بڑے پادری بھی کھڑے ہوئے ہوں گے لو جی عزت عیسیٰ ہے اب ہماری شفاعت کریں گے تو جب وہ اللہ کی گفتگو عیسائی مریم سے سنیں گے تو انہیں تو اندازہ ہوگا تو وہ پھر ایک ایک بے ہوش ہو کے گر رہا ہوگا کہ لو یار یہ تو عیشا کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے ہم کس ریلیجن میں زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے اس کو پورا اور ایکچل نقشہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والا ہے آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے پوری زندگی ایک سراب کے بشے گزار دی ہے آخرت میں تو ان کے دنیا میں آپ کو جب پتا چلتا ہے یار میں نے پچاس ساٹھ سال کی زندگی جو ہے وہ غلط عقیدے پہ گزار دی ہے تو بندے کے توتے اڑ جاتے ہیں حالانکہ دنیا میں تو چانس ہے کہ آپ اپنی کوئی ریکوری کر لیں پھر بھی لوگوں کا کام نہیں ختم ہوتا مرتے دم تک ان کے ساتھ وہ غم جاتا ہے کہ یار کدھر زندگی ضائع کر دی کیا کرتے رہے آخرت میں جب آپ واپس بھی نہیں آ سکتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کتنا گمبھیر معاملہ ہونے والا ہے تو یہ فوراً ان آیات کے بارے میں بتوں کے پیچھے چھپ جاتے تو میں نے کہا یار یہ تو اسے مریم کے بارے میں بات ہو رہا ابھی تو یہ مضمون اس میں آگے چلے گا اللہ نے کہا کہ ان کو مغالتا لگ گیا کہ کچھ مخلوق جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی بھی تھی اور کچھ مخلوق جو ہے وہ اور ہستیوں نے پیدا کی تھی تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے اللہ کو اپنا مشکل کشا ماننا ہے یا اس مخلوق کو ماننا ہے تو دکھاؤ نا وہ کون سی مخلوق ہے جو اور نے پیدا کی ہے چلے اگر کوئی کہتا ہے بتوں کے بارے میں تو بتاؤ ابد القاط جلانی نے کون سی مخلوق پیدا کی ہے کی تو جو یہ بھی مانتے ہیں بابوں کے ماننے والے بھی کہ پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے اس توحید کو تو کافر بھی مان رہے ہوتے ہیں ہندو بھی مان رہے ہوتے ہیں تو اندازہ کریں توحید اپنے ٹاپک کے اندر بالکل کلیئر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی دعا تو پھر بھٹکتی پھرے گی ولی اللہ یس جد امن فسما اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں تک کر خوشی سے یا کراہت سے اب خوشی سے تو ظاہر ہے کہ جو مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تاب فرمان ہے وہ تو خوشی سے ہی کر رہی ہیں انسان اور جن جو ہیں وہ برال اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے چاہے تو وہ نہ کریں خواہ وہ شکر گزاری کی روش اختیار کریں اس لیے آپ کو یہاں بغاوت بھی نظر آتی ہے باقی کوئی بھی مخلوق ہے اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے اللہ کو سجدہ کرنا ہے و غلالحم بالغد وی اور ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اسی سے ملتی جلتی آئے سورہ النحل میں بھی گزری تھی کہ جو چیزوں کے سائے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا مشرق سے جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت تو وہ سورج چونکہ نیچے ہوتا ہے آپ اگر سامنے اس کے کھڑے ہوئے ہوں اور سامنے کوئی اور اوٹ نہ ہو تو آپ کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور جب وہ غروب کے وقت جاتا ہے تو پھر آپ کا سایہ اس طرف لمبا سجدہ کر رہا ہوتا ہے جب اوپر ہوتا ہے تو سایہ کم ہو جاتا ہے تو مشرق اور مغرب کی سمت میں سایہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یا سجدہ اللہ اکبر یہ ٹو باؤ ڈاؤن کر لینا کافی ہے سواری پہ جب صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوتے تھے اور وزو نہ بھی ہو تب بھی جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جیسے آئےتیں سجدہ آتی تھی تو وہ سر جھکا لیتے تھے یہ سجدہ ہو جاتا ہے سواری پر یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے یہی سجدہ ہے ہاں اگر آپ نیچے خود سیٹ سے اتر کے سجدہ کرنا چاہیں وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے لیکن یہ سجدہ ٹو باؤ ڈاؤن اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے مرب مر سماوات نبی ان سے پوچھیے کہ بتاؤ تو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا قل اللہ پھر خود ہی نے جواب دو اللہ اللہ ہی رب ہے اللہ ہی پالنے والا ہے قل تخص تم میں دھونی کیا تم نے اللہ کے سوا اور اپنے حمایتی اور پناہ بنا لیے ہیں لا يَمْلِكُونَ ام فی ہم نف جو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تمہارے ساتھ انہوں نے کیا نفع اور نقصان والا معاملہ کرنا ہے بصیر اینبی ان سے فرماؤ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں ام ہل تس طبی غلومات نور یا پھر اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں یعنی یہ ایگزامپل دی جا رہی ہے جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے اس طرح جو توحید کے اوپر ہے اور جو شرک میں مبتلا ہے یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے اور نہ اللہ تعالی کے مقابلے پہ کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں کسی اور ہستی کو نہیں دی جا سکتی ام جل ہی شورا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں خلاقو کا خلقی کہ کچھ پیدا کیا ہو انہوں نے بھی جس طرح کا اللہ نے پیدا کیا ہے فتشا بحل خلق و کہ ان کے اوپر تخلیق جو ہے وہ امبیگوٹی کا شکار ہو گئے ہیں یہ مشتبہ ہو گئی ہے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اچھا یہ چیز تو اللہ نے بنائی ہے اور یہ فلاں ہستیوں نے بنائی ہے اس وجہ سے اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں ان سے بھی مانگ سکتے ہیں اللہ طرح تو بالکل ڈینائل کر رہا ہے انہوں نے ایک درمیان کا گیتا گاڑ لیا کہ وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی دیتے ہیں بھئی قرآن تو اس چیز کو کہیں جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ ولی بھی بات کوئی ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی مدد سے کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے کسی کے لیے کوئی صنعت حاصل نہیں کی ہے یہ اللہ کا حق ہے سوریہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرمائے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں حکمت دیں اور وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ بلکہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کونو ربانیین ہین سب کے سب اللہ والے بانجھو تو اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بارے میں کہہ رہے کہ کبھی انہوں نے ایسی تعلیم نہیں دی یہ لوگوں نے ان کی طرف اگر غلط بات منسوخ کر دی ہے تو وہ مجرم ہے قل اللہ خالق الشئی نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ القحار اور وہ ہی اکیلا ہے سب پر چھایا ہوا ہے غالب ہے دیکھیں کوئی دور دور تک شرک کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا انسان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی علا اور ہوتا نا تو زمین و عثمان کا نظام دھرم برم ہو جاتا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ بھی ہوتے نا تو یقیناً اللہ کے عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ اس عرش کے اوپر قبضہ کر کے وہ اس مسند حکومت میں بیٹھ جائیں اور سورت المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر الہ اپنی اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا تو دنیا کا اتنا بیلنسڈ انداز میں چلنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا ایک ہے دو میں تو اختلاف آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں جیلس فیکٹر آ ہی جاتا ہے اور توحید تو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا میں آئی ایم جیلس گاڈ ہاں میں بالکل برداشت نہیں کرتا اپنے ساتھ کسی بھی اور خدا کو نہ آسمانوں کے اوپر نہ زمین کی گہرائیوں میں نا سمندروں کی تہوں کے اندر میں اکیلا خدا ہوں جیلس گاڈ ہوں بنی اسرائیل کا گاڈ جیلس گاڈ ہے وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا تو یہ تکبر انا یہ صرف اللہ کو زبا ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اکیلا ہے باقی سب اس کے منہ منت ہے ہمارے کیس میں تو تکبر جو ہے یہ ایب ہے اللہ کے کیس میں یہ اللہ کی کوالٹی ہے ہمارے کیس میں ایب اس لیے ہے کہ ہمیں شایا نہیں ہے اور اس کے کیس میں کوالٹی اس لیے ہے کہ اسے شائع ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے انزلاما ایما اسی نے آسمان سے اتارا پانی فسالت او دیا تو اس پانی کی برکت سے بہنے لگی وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق یعنی وہ پہاڑوں کے درمیان سے جو چشمے نکلتے ہیں جہاں کھلے پہاڑ ہیں آپس میں زیادہ فاصلہ ہے وہاں پہ زیادہ چوڑے نالے نکلیں گے جہاں کلوز ہے وہاں تنگ نکلیں گے پھر مٹی کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہوگا مختلف صورتحال ہوگی جہاں پہ جنگلات اگے ہوئے ہوتے ہیں درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ درختوں کے جھنڈوں میں سے بھی چیزیں اس میں پانی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کشمیر سے جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں سے لکڑی آیا کرتی تھی اور جیلم منڈی تھی یہ جو ہمارے جیلم شہر کے مشین محلے ہیں نا کس وجہ سے مشین محلہ نمبر ایک دو تین بیسیکلی لکڑی کی مشینیں لگی ہوتی تھی ان محلوں میں آڑ بھی کچھ بچ گئی ہوئی ہیں باقی تو اب لکڑی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ فورڈ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ مشینیں لگی تھی اس لیے یہ مشین محلے تھے اور وہ لکڑیاں کاٹ کے ان گلیوں کو جوڑا جاتا تھا کشمیر میں رسیوں سے باندھا جاتا تھا اور جن لوگوں نے وہ گیلیاں خریدی ہوتی تھی نا ان گیلوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے کشتی بنا لیتے تھے اسے. یعنی وہ, پوری کشتی نہیں ہوتی تھی, وہ گیلیاں جڑی بھی اتنی بڑا پلیٹ فارم بن گیا وہاں اس میں بیٹھتے تھے دریا تو چلتا تھا زائر ڈیم تو نہیں بنا ہوا تھا وہاں سے وہ بیٹھتے تھے اور جیلم یہاں کہنا دریا پہ ان کو روگ لیا جاتا تھا کوئی پیٹرول کا خرچہ نہیں کوئی ڈیزل کا خرچہ نہیں, کوئی لوڈنگ نہیں کوئی انلوڈنگ وہ نیچرل پیس میں اپنی لکڑی یہاں پہ پہنچ جاتی تھی پھر جب یہاں جیلم پہنچتی تھی تو یہاں پہ وہ ڈمپ کرتے تھے ذخیروں میں پھر یہاں سے لکڑی آتی تھی اور کٹنگ ہوتی تھی اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات چلتے تھے تو یہ جو وادیوں سے پانی نکلتا ہے یہ اپنے اپنے اس کے مطابق نکلتا ہے فاختہ مل سی زبد تو جو سلاب پانی کا بہتا ہے وہ اپنے ساتھ ابھرا ہوا جھاگ بھی لے کر آتا ہے یعنی راستے میں تینکے اٹھائے گا لکڑیاں اٹھائے گا بعض درخت بھی ٹوٹیں گے کچھ جنگلات کا بھی سفایا ہوگا جب بڑے بڑے پانی کے پیچھے سے اس طریقے سے ریلے آتے ہیں اور یہ جو جھاگ یا آپ سمجھ لیں ایک جھنکار جو اس کے اوپر پانی کے اوپر چلتا ہے اسی طرح کا وما یو قدون فن بتیغلیا اسی طرح کا جو جھاگ والا معاملہ ہے وہ ان چیزوں کے کیس میں بھی ہوتا ہے جو زیورات تم آگ کے اوپر گرم کرتے ہو یہ جب سونا چاندی ان کو پگھلایا جاتا ہے اور اس سے آپ نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ ملاوٹ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے اس کو لادہ کیا جاتا ہے پھر پیور گولڈ اور یہ چاندی کے ذریعے وہ زیورات بنائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مثال دی ہے کہ آگ پہ تپنے والی چیز کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے اسی طریقے سے جو پانی ندیوں میں بہتا ہے دریاؤں میں آتا ہے پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا وہ بھی اپنے ساتھ ایک جھاگ لے کے آتا ہے یعنی یہ بھی ایک یونانیمس چیز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت وہاں پہ بھی رکھا ہے جھاگ والا معاملہ یہاں پہ بھی رکھا اس کے علاوہ بھی آپ کئی چیزیں دیکھیں اس کائنات کے اندر ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے بہترین کوالٹی کی چیز رکھی ہوئی ہے ایک لکڑی میں جو دار کی لکڑی ہے اسے کیڑا نہیں لگتا صدیوں استعمال ہوتی ہے ابھی تک آپ دیکھیں کئی جگہ یہ ریلوے لائن کے نیچے وہی سلیپرز چل رہے ہیں اور دھات میں سونے ہر فیلڈ میں آپ کو ایک بہترین چیز ملے گی کھانے پینے والی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو بتایا جائے گا کہ جناب یہ والا جو مچھلی کا ذائقہ یہ سب سے ٹاپ کے اوپر آتا ہے مرغوں بھی دیکھ لیں سیل مرغا جو ہے یہ ٹاپ کے اوپر ہے اس کے بعد ایک اس کی اور فارم ہے پھر اور فارم ہے ہر فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ٹاپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیملس ہر جگہ رکھ دی ہوئی ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آپ نے یہ زیورات بنانے کے لیے میٹل کو پکھلاتے ہو نا اس کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے اسی طرح کی او متا مس لو یا دیگر سامان بنانے کے لیے جو تم پگھلاتے ہو دھات اس میں بھی ویسا ہی جھاگ آتا ہے کزا کا اللہ الحق اول بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے یہ بڑی انٹلیکچوئل آیات ہے میں ان کے اوپر مزید بھی بولوں گا فعم زب پس جو جھاگ ہوتا ہے فیض ابو جفا تو وہ تو رائے گاں چلا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو اوپر والا معاملہ ہے وہ اگر آپ نے مکس کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ملاوٹ والی چیز ہوگی اس کو آپ الگ کر لیتے ہیں اس طریقے سے سلاب میں بھی جو پانی میں اوپر تنکے کے آتے ہیں وہ تو سائڈ پہ باقی پانی جو یوسفول ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور اگر پینے کے لیے بھی آپ نے وہ پانی استعمال کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ پتوں والا جھاڑیوں والا پانی تو استعمال نہیں کرنا اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے زمین کے اندر وہ جذب ہو جاتا ہے اور ہم کی شکل میں نکال لیتے ہیں یا ڈیمز بنائے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو جھاگ والا پورشن ہے وہ رائے گاں جاتا ہے اس حوالے سے کہ پانی یوزفل ہوتا ہے اور ادھر دھات یوزفل ہوتی ہے اور جو لوگوں کے نفے کی چیز ہے فیم کسف الرد وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے کزا علی کا غریب اللہ اس طریقے سے اللہ تعالی مثالیں بیان فرماتا ہے یہ بڑی کریٹیکل ایک مثال ہے بڑی مشکل سی ہے بہرحال ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا دماغ بڑی دور گیا اور انہوں نے اس میں سے ایک بڑی زبردست چیز نکالی اور وہ جو کارل مارکس کا نظریہ ہے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا کارل مارکس نے آپ کو پتہ ایک کتاب لکھی تھی ڈاس کیپیٹال آدھی دنیا پہ اس کتاب نے حکومت کی ہے رشیا میں جو انقلاب آیا چائنا میں آیا اور باقی جو کمیونسٹ ملک ہیں ان کے اندر اس نے بیسیکلی جو بنیاد ہے وہ یہی رکھی ہوئی ہے لیکن اس نے اس کو مٹیریلزم کے ساتھ جوڑا وہ جو فلسفہ اپنی جگہ کہ ہمیشہ حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے اور اس میں سے ایک حق والی چیز ایک تیسرا رزلٹ نکلتا ہے اور پھر وہی باقی رہتا ہے اور پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس میں پھر کچھ باطل والا پورشن مکس ہوتا ہے پھر آپس میں ایک مثال اس طریقے سے اس میں جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر اس میں سے ایک نفع مند چیز نکل آتی ہے اسے کہا جاتا ہے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کہ آپس میں چیزیں ٹکراتی ہیں اور ایک پازیٹو ریزلٹ نکلتا ہے جس طرح پاکستان میں بھی دیکھ لیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہوا ہے کہ سیاست دان اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے تو اس میں سے ایک پازیٹو ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ عوام تھوڑی ایجوکیٹ ہوئی ہے فوج بھی تھوڑی نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے ٹھیک ہے آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے تھوڑا وقت گزرے گا اسی طریقے سے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام کو بھیجتا ہے ان کے جانے کے بعد جب لوگ کچھ عرصے بعد ڈیویٹ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر اور بھیجتا ہے پھر وہ حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے اور پھر اہل حق کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور باطل کو جھاگ کو ختم کر دیتا ہے اور جو نفامند چیز ہے اسے باقی رکھتا ہے اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا ہے کار ماس کہتا تھا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اس نے ہسٹری کو جب اسٹڈی کیا اس نے کہا کہ پوری ہیومن ہسٹری جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا کبھی بھی کوئی امپائر ہمیشہ قائم نہیں رہے گی ہمیشہ اس میں جب خرابیاں آئیں گی لوگ اٹھیں گے لڑائی جھگڑا ہوگا اور ایک اسٹیپ انسان اور طے کر لے گا اور یہ ہوئے آپ دیکھیں کس طریقے سے ہوا ہے فرینچ ریوولوشن ہوئی ہے پھر رشیا میں ریولیوشن آئی کرتے کرتے آج آپ جو دنیا میں سکون سے رہ رہے اس کے پیچھے وہ انسان نے صدیوں سے لڑ بھیڑ کے سیکھا ہے پہلے تو لڑائی ہوتی تھی کوئی دخل نہیں دیتا تھا بلکہ وہ حصہ دار بن جاتے تھے اب دیکھیں لڑائی شروع ہوئی ہے فلسطین میں کتنے بیچ میں کود پڑے ہیں کہ نہیں, نہیں لڑائی بری چیز ہے ہسپتالوں پہ نہ یہ کریں ورنہ لوگ کہتے تھے کیا ہے تو یہ وقت کے ساتھ لوگوں نے لند کیا تو یہ حق اور باطل کی لڑائی اور اس میں سے ایک نیا رزلٹ نکلنا تو ڈاکٹر صاحب نے ان آیات کو بھی اس سے لیٹ کیا اپنی تفسیر بیان القرآن میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ اسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تو فائدہ مند چیز تو بارش تھی لیکن بارل اس میں ساتھ جھاڑ جھنکار بھی شامل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو الادا کیا جاتا ہے اور جو پانی ضرورت والی چیز ہے وہ انسان استعمال کر لیتا ہے اسی طریقے سے زیورات کے کیس میں بھی ملاوٹ الگ ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو آپ کے اوپر تباہا پڑتا ہے پھر الٹیمیٹلی ایک ریزلٹ نکلتا ہے تو یہ انہوں نے بات جو کی ہے وہ فٹن بیٹھتی ہے کیونکہ اس میں جو الفاظ آئے نا سینٹر میں کزا کا یعد اللہ الحق الباطل اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے یعنی جو ٹکراؤ والا معاملہ ہے یہ ہمیشہ رہے گا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورت البکرا میں پھر سورت الحج میں تو بڑی شان سے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی بعض کو بعض سے ٹکرواتا نہ جنگوں کے ذریعے تو دنیا کا یہ نظام اس طریقے سے چل نہیں سکتا تھا اور سورت الحاج میں تو اللہ تباہ کوئی خانقاہ کوئی کلیسا کوئی گرجا کوئی مسجد جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ عبادت گاہیں سلامت نہ رہتی اگر آپس میں جنگیں نہ ہوتی جنگوں کے ذریعے سٹیپ فارورڈ ہوتا ہے یعنی بعض باز سے ٹکراتے ہیں اور اس میں سے ایک پوزیٹو ریزلٹ نکلتا ہے دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہوتے ہیں ان میں سے ایک نارمل رویہ بیچ میں سے نکلتا ہے کہ نہیں یہ چیز یوں نہیں یوں ہونی چاہیے یہی کچھ ہوا آپ دیکھ لیں یعنی گریٹ برٹن نے آدھی دنیا کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا آج سے سو سال پہلے ہم خود ان کے غلام تھے سارے ہمارے بزرگ فیل کر دیئے انہوں نے ہے ایون یہ جب ٹرکی کے خلاف جنگ ہوئی ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف پہلی جنگ زیم تو انڈیا پاکستان کی فوجیں گئی ہوئی تھی لڑنے کے لیے انگریزوں کی طرف سے مسلمان ان کے پورے پورے دستے ہیں پگڑیاں ہیں داڑیاں ہیں لاڑے کس کے خلاف ہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف کس کی طرف سے گوروں کی طرف سے آپ نے اکثر اپنے بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ سڈے دادا جی قید ہو گئے سن پہلی جنگے زمین اوکے کوئی اسلام دی خدمت کر دے گورہ گورا صاحب دی خدمت کرتے ہوئے قید ہوئے فلانے جزیرے تھے پھر قیدیوں کا تبادلہ ہوا کیونکہ ہم ریا تھے نا تو فوج میں تو برتی تھے یہاں سے لوگ جس طرح انڈین فوج میں مسلمان بھی برتی ہیں کل کو انڈیا کی جنگ ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ خدا نہ تو مسلمان تو لڑنے آئیں گے نا تو یہاں سے یہ سارے پہنچے ہوئے تھے یہ عراق کے اوپر جو قبضہ کیا تھا وہ انڈین ریجمنٹ تھی انڈین سے مراد انڈیا پاکستان مشترکہ تھا اس وقت اور ہی وہاں پہ گزرے تھے اور پھر جب شام میں گسے تو یہ لوگ شامل تھے انہوں نے اس میں پھر بیت المقدس مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ادھر ڈیوٹی تو اڈی ہے عیسائیوں والے پورشن پہ عیسائی فوجیوں کی ڈیوٹی لگا دی جو یہودیوں والا پورشن تھا ادھر ان کی ڈیوٹی لگا دی بعد میں خیر انہوں نے جو کچھ کیا اسرائیل بنا دیا اور فلسطین ایک ہمارے لیے تکلیف دہ چیز بنا دی فلسطینیوں کا ایک مسئلہ انہوں نے انصاب چھوڑ دیا تو یہ سارے معاملات پہلے ہوتے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو لڑائی ہوئی پوری دنیا لڑ رہی تھی دوسری جنگ عظیم پوری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے پوری انسانی تاریخ میں جتنے بندے مرے ہیں نا وہ جمع کیے جائیں نا تو صرف ایک دوسری جنگ عظیم میں 1941 سے سے تک اس چھ کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں اس زمانے میں جب کہ بعدی مشکل سے ایک ارب تھی 6 کروڑ بندہ صرف ایک جنگ میں مارا گیا اب وہ 6 کروڑ جو بندہ مرا اس میں ظاہر الٹیمیٹلی گریٹ بریٹن اور امیرکا اور رشیا جنگ جیت گئے جرمنی جنگ ہار گیا دوسری جنگ عظیم کی میں بات کر رہا ہوں پہلی جنگ عظیم بھی سلطنت عثمان تھی کہ وہ ہار گئی جرمنی کا انہوں نے ساتھ دیا تھا دوسری جنگ عظیم میں لڑائیاں ہوئی گریٹ بریٹن ورسز جرمنی کے اور اس کے ساتھ کچھ اور الائنس بھی ان کے تھے جنگ کا یہ نکلا گیا گریٹ بریٹن جیت گیا اور الٹیمیٹلی جرمنی جو ہے وہ ختم ہوا لیکن ہمیں کیا فائدہ ہو گیا گریڈ بریٹن جیتا تو صحیح لیکن اتنا خرچہ ہو گیا جنگوں کے اوپر کہ وہ پھر اپنی اکانمی کو سنبھال نہیں سکتا تھا لہذا فورٹی فائیو میں جنگ ختم ہوئی ہے مشکل سے دو سال نکالے وہ بھی رو پیٹ کے انہوں نے الیکشن فوراً نہیں کرا دیے تھے فورٹی سکس میں ہمیں تو بتایا جا رہا ہے ہمارے بزرگوں کی محنت کیسے پاکستان بنا ہے بزرگوں کی اتنی سی محنت ہے یہ زیادہ محنت ہٹلر کی ہے کیونکہ ہٹلر خود تو مرا ہی تھا ان کی بھی کمر اس نے توڑ دی جیسے وہ سیل مرغے لڑتے ہیں نا تو جا کے ڈھائی گھنٹے بعد ایک جیتا ہے نا تو وہ بھی آد کریبل قریب گئی ہوتا ہے وہ زبا ہوتا ہے تو یہ بھی بے کس قابل نہیں رہتا بس یہی ہو گیا گریٹ بریٹن خود اتنی زخمی ہو گئی کہ وہ یہ ریا کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے ادھر انہوں نے ان کو آزادی دے دی ادھر اس طریقے سے ساری طرف ریاستیں آزاد کرنا شروع کر دی انہوں نے تو یہ وہی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جنگیں جو اللہ طرف ہیں ہم باز کو بعض سے ٹکرواتے ٹھیک ہے تاکہ یہ سسٹم دیکھیں کہاں آج سے آلموسٹ سو سال پہلے کوئی ایک اسلامی ملک بھی نہیں بچا تھا سب کے سب کافروں کے قبضے میں تھے آٹھ پھر ستاون اسلامی ملک ہے تو یہ اللہ تعالی نے اس جنگوں کی برکت سے کیا تو وہ لڑائی کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوا ایک طرف ظالم دوسری طرف چلے اگر کوئی مظلوم والا پورشن ہے آپس میں لڑے درمیان میں سے ایک تیسرا راستہ نکلا اور یوں انسانیت آگے بڑھی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں یار یہ چیزیں ہیں اچھا یہ چیزیں ڈاکٹر اقبال کو سمجھ آ گئی تھی بڑے اچھے طریقے سے ان کی جو آخری ہے نا کتاب ارمغان حجاز اس میں انہوں نے جو ابلیس کی مجلس سے شورا اس میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو بڑے ایسن انداز میں ہائی لائٹ کیا ہے اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کر اسی نظام کی طرف آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو دیا تھا یعنی ہر انسان آزاد ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے اچھا ڈاکٹر اقبال اس ہر چیز کو خواب و کال مارکس کا کتاب لکھنا ہو لینن کی سٹرگل ہو بلکہ انہوں نے تو پوری نظم لکھی ہے لینن اللہ کے حضور کہ لینل مر کے جب اللہ کے سامنے پہنچا ہے تو اللہ کی اور لینن کی کیا گفتگو ہے اب وہ ڈاکٹر اقبال تو وہاں موجود نہیں ہے لیکن وہ اپنے تخیل میں سوچا ہے کہ وہ خدا کا ڈنیل کرنے والے لوگ تھے نا تو وہ نظم پڑنے والی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ان کی وجہ سے تجھے ماننا تھا کہ کلیسا میں بیٹھے ہوئے پادری یہ کر رہے تھے کیپٹلزم کے پورے نظام کو انہوں نے استعسال کیا تھا تیری غریب عوام کو وہ دو وقت کی روٹی کا محتاج کر دیا تھا انہوں نے مشدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کر رہے تھے جب تیرے ریپرزینٹیٹ دنیا میں ایسے تھے تو میں نے تجھے کیوں کر مارنا تھا تو وہ لہن کی طرف سے ایکسکیوز دے رہے ہیں لہنن اللہ کی بارگاہ میں یہ پڑھنے والی ہے نظم ان کی تو اس طریقے سے وہ جو مختلف اس وقت ظاہر ہے ڈاکٹر اقبال کا جو دور ہے اس وقت تو آپ سمجھ لیں انسانی کے بڑے بڑے لوگ بھی تھا دوسری طرف یہاں پہ اتنے بڑے بڑے فلاسفر تھے اتنے بڑے بڑے ہٹلر بھی اس زمانے میں تھا یہ سارے لوگ تھے تو وہ ہر چیز کو آبزرو کرتے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان اس کی طرف جا رہا ہے ہر ایک اس طریقے سے ہونے والے واقع نے انسانیت کو ایک قدم طے کروایا پھر انسانوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یو این او بنا لی اور اس کی وجہ سے ایٹلیسٹ دنیا میں کافی حد تک جنگیں رک گئی ہیں یہ بھی نہ ہو اگر تو یہ جنگوں کا سلسلہ روکے ہی نہ الٹیمیٹلی آپ یہ کبھی عرب اسرائیل جنگ دیکھیں تینوں دفعہ اسرائیل تو کھا گیا تھا اربیوں کو یو ای بارڈر کو سیل کیا ورنا تو مصر کے اندر گھس گیا تھا اسرائیل اکیلا سب کے اوپر غالب ہوا ہوا تھا پھر یہ لوگ یو این او کے پاس آرے بھاگے اور کر کے بہرل کچھ نہ کچھ انسان لن کرتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو چونکہ مجھے یاد آیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر اچھی ڈسکشن کی تھی اور وہ واقعی کسی درجے میں حق اور باطل کی جو آپس میں کشا کش ہے اللہ تعالی نے ہر جگہ یہ اس طرح کا پولیٹیکل میں بھی رکھا ہوا ہے باقی فیزیکل ولڈ کے اندر بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے اللہ کے یہاں یس تجیب الح اور وہ لوگ جو لوگ اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے اس کی پکار کے اوپر لبیک نہیں کہتے لو ان لہو ماں فل اردی جمی اگر ان کے پاس پوری زمین کی دولت ہو وہ مثلہ لہو ماہ اور اتنی اور ہو جائے اس کی مثل دو زمینوں کے برابر پورے پلانٹ ارتھ کے برابر اگر دولت آ جائے دو پلانٹ ارتھ کے برابر لف تو وہ فدیے میں دے دیتے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن یعنی یہ اتنا گبھیر معاملہ ہے کہ صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور انسان اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ ایسا ہوگا نہیں اولائک کلحم سوء الحساب یہی وہ بدنسیب لوگ ہیں جن کے لیے سخت حساب و کتاب والا معاملہ ہونے والا ہے جہنم اور ان کا ٹھکانا ہوگا دوزخ کی آگ و بئس المیہات اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اممن يعلم ان ما انزل الیک من ربک الحق تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے کمن ہوا اعما کیا وہ اندھے کی مانند ہو سکتا ہے یہاں اندھا کون جو اللہ کی وحی کو نہیں پہچانتا وقت کے پیغمبر کو نہیں پہچانتا وقت کے پیغمبر کو پہچان کر اس کی دعوت پر لبائی کہنے والا اور اس سے اندھا بن جانے والا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں انما یا تذک کر نصیحت تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جس چیز کو فخریہ بیان فرماتا ہے کہ ہدایت کا ذریعہ اس کو آپ کے بابے کہتے ہیں علم بس کری ہوں یار زیادہ علم نہیں اثر کرنا چاہیے انسان پاگل ہو جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو عقل والے ہیں نا وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ حق قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کا فخر چیز بتائی ہے علم اور عقل اس کو انہوں نے اتنا ڈیگریڈ کیا اس کی وجہ یہ کہ یہ خود جاہل تھے کسی بات کا علمی جواب دے ہی نہیں سکتے تھے لہذا اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ آپ علم سے ہی جان چھوڑا لیں اور کہہ کہ دیں یہ تو فضول چیز ہے کوئی بات علمی لے کے اس کو کہ یار یہ علمی باتیں چھوڑو شیخ عبد الغاز نے ڈبی بیڑی تار دیتی سی ہم آپ سے علمی بات کر رہے ہیں چلو یار ہمارے سامنے بھی کچھ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم کوئی علم کے مقابلے میں تم نے یہ کر دیا ایک سٹوری علم کے مقابلے پہ پیش کر کے يوفون اللہ دین اب آخ وہ لوگ جو کے پورا کرتے ہیں وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا یہ وہ یو فون گیا جی قرآن میں بھی یو فون آیا ہوا لیکن یہ وہ یو فون نہیں ہے جو ہمارا نیٹورک ہے بلکہ یہ یو فون پورا کرتے ہیں ولادون المی صاح اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہے سلون اما امر اللہ بھی اور وہ لوگ جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالی نے جوڑنے کا حکم دیا یعنی رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہیں قطع رحمی والا معاملہ نہیں کرتے اللہ سے جو عہد کیا تھا لا الہ الا اللہ کا اسے پورا کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں یو سل جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑے یعنی جو رشتہ داری کے ساتھ حسن نے سلوک والا معاملہ ہے وہ کرتے ہیں وہ یک اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے و یک الحساب اور ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالی کے سخت حساب سے دیکھ لے جی جنہیں عقل ہوگی جو اللہ کی معرفت کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور یہاں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم آپ کو جنت میں سال دے جائیں گے جنت کی گارنٹیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بارے میں کلیم نہیں کر سکتا اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں بانٹ رہے ہیں وہ کل مجھے ویڈیو ایک بندے نے دکھائی ہے وہ کہہ رہا جی یہ, یہ جو نواز شریف صاحب آئے ہیں نا کل وہ کہتے ہیں جی جو ان کے استقبال کے لیے چلا گیا آپ مجھ سے لکھوا لیں گارنٹی وہ جنتی ہے یار یہاں حضرت ابوبکر عمر عثمانو علی بھی منارے پاکستان پہ آ رہے ہو نا اور ان کے استقبال کے لیے بھی کوئی چلا جائے نا تو اس کے بھی جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں ہے تو ہڑے کا لیڈر تو چاہیے کوئی نہیں ان لوگوں کا آپ ذرا علمی لیول دیکھیں انہوں نے سیاسی رہنماؤں کو مذہبی پیشوا بنا دیا اور آپ کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جوڑ دی بھی ہے ان سے پہلے جو ہمارے وہ خان صاحب تھے ان کے ماننے والے کہتے تھے ہر جی بندے نے تختہ مشق بنایا ہوا یار خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر دیکھیں یہ مذہبی پیشوا نہیں ہے یار جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی نشانی ہے کہ وہ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا سخت حساب ہونے والا ہے لو سبنا حساب والذین صبروا ہی ربهم اور وہ لوگ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کی کھاتے انا اللہ ہی الیہ راچروں وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا اللہ نے ازمانا تو ہے اللہ نے پیغمبروں کو ازمایا ان کے اہل بیت کو ازمایا ان کے سار صحابہ کو آزمایا تو ہم اس کے لیے صبر کریں گے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے وجہ رب اپنے رب کی خوشنودی کے لیے وہ اقوم الصلاح اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی نماز جو پڑھنے کا حق ہے وقت کے اندر پڑھنا خوش وغو سے پڑھنا پھر اس کے اندر جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا وہ مما امبار اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں پھر اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا دیا اللہ نے تھا تو بیسیکلی تو ہم مقروض ہیں اس کے لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کون ہے جو اپنے رب کو قرض ہسنا دے حالانکہ مقروض ہم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری قدر دانی کرتا ہوں کہ تم نے محنت سے کمایا تو میری راہ میں خرچ کرو میں قیامت والے دن تمہیں سات سو گنا تک کر کے لوٹاؤں گا یہ قرض ہے میرے زمین اور وہ اس کے دیے رسک میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سر رومانیا پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی پوشیدہ طور پر تو سمجھ آتا ہے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ نیکیوں کو چھپانا یہ سمجھ آنے والی چیز ہے الانیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کیسے نیکی کی ہو سکتی ہے بسہ اوقات اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث ہو جاتا ہے جس طرح مسلم شی میں حدیث نبی اسلام کے پاس کچھ نیو مسلم آئے تو پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں ان کی اس طرح کی غربت تھی آپ سوچ نہیں سکتے جناب یہ آپ کو جو جھگیوں میں رہنے والے لوگ نظر آتے ہیں نا پاکستان میں جن کے اوپر آپ ترس کھا رہے ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو بہت امیر ہیں لیکن جو واقعی جینون غریب لوگ ہیں ان کے بچوں کی جو آپ حالت دیکھتے ہیں یہ پھر بھی عرب کے لوگوں سے بہت بہتر ہے جو ان میں غربت والا معاملہ تھا کئی کئی دن کے فاقے پتے کھا کے گزارا کرنا اور ٹائلٹ جانا تو مینگنیوں والا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا جو بکریوں کے ساتھ کئی کئی دن کے فاقے یہ آپ کو اگر چیز نہ نہ پتا تو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی جو نبی اسلام کہتے ہیں مجھے اپنے بات تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے عربیوں کو تو آپ سمجھیں دنیا میں اللہ نے جنت دے دی نا دو وقت کی روٹی کے محتاج تھے وہ لوگ اور رومنز اور پرشینز کے خزانے ان کے پاس آ گئے جو کے قلعوں میں اور اتنے بڑے بڑے آپ سمجھ لیں امپائر کے اوپر جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرنے والے لوگ غربت کا حال آپ دیکھ لیں غزب تبوک بالکل نویل اسلام کی فات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے ادھر بھی سارے لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی جانے کے لیے سواری کتنی کو مہنگی چیز ہے کو گاڑی نہیں تھی لیکن اس وقت ان کے لیے یہ بھی ایک ایشو تھا تو یہ غربت والا معاملہ تھا پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک رسک کھول دیا تو اب اعلانیاں اس لیے کرنا پڑتا ہے وہ غریب لوگ جو میں مسلم شریف یہ ادھیس بیان کر رہا تھا پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں چہرے کا رنگ پھک ہے لوگوں کا بھوک کے اثار صابا کہہ رہے ہیں ان سے نظر آ رہے ہیں کپڑے بھی پورے نہیں بدن کے اوپر کسی نے تعمت باندھی ہوئی ہے تو اوپر کرتا نہیں ہے کسی کے کپڑے بھی ہیں تو وہ بھی پھٹے ہوئے اب ایک قبیلہ مسلمان ہو کے آ اب جو ٹیم لیڈر ہے ظاہر ہے اس کی کیا حالت ہوگی نبی الاسلام نے جب دیکھا تو ساب اکرام کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی چیز ناگوار جب گزرتی تھی تو آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے اور جب آپ خوش ہوتے تھے وہ بھی آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کا موڈ آف یعنی آپ بالکل کلیز لیٹ تھے نبی السلام اپنے ایکسپریشنز کنٹرول نہیں کر سکتے تھے جو کچھ تھا وہ آپ کے چہرے میں نظر آ جاتا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ نبی السلام کا چہرہ جو ہے وہ غم کے مارے بالکل آپ علیہ اسلام نے صحابہ اکرام کو مسجد میں جمع کیا اسپیشل ممبر لگوایا نماز کے بعد اور کیا نماز کے بعد کسی نے نہ نہیں جانا اسلام نے پھر کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرتے ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو خواہ کھجور کے ذریعے آگ اور اپنے درمیان اوٹ قائم کر لو ایک کھجور بھی تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو اب اپیل بھی جن سے کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے غریب ہی ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت لین لارڈ لوگ ہیں تو ترغیب دلائی تو ایک انصاری صحابی اٹھے ہمت کی گھر گئے اور سارا سامان اٹھا کے لے ایک بورے میں بند کر کے مشکل سے وہ بورا اٹھایا ہوا گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ رہے اور لا کے نا نبی السلام کے سامنے رکھ دیا بس اکیلا وہ بارش کا کترہ ایک مندہ بنا ہے یہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اعلانیہ بھی اللہ کی نام میں خرچ کرتے ہیں اب جب اس نے یہ کیا اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بچارے کی کوئی مالی حالت ہی نہیں تھی یہ تو سب کچھ جو کچھ تھا وہ بھی لے آیا پھر دوسرا اٹھا تیسرا اٹھا یوں کرتے کرتے مسلم شیف کے الفاظ ہیں مسجد نبوی کا سین جو ہے وہ بھر گیا سازو سامان سے پھر نبیل استعمال بلا بلا کے غریب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ انور اس طرح چمکنے لگا جیسے سورج اور جیسے تلوار چمکتی ہے تھوڑی دیر پہلے آپ کا موڈ آف تھا آب علیہ اسلام خوش ہو گئے اور وہ کہتے ہیں ہم نے نبی السلام کے چہرے مبارک پہ وہ آثار دیکھے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس میں چلیں گے ان ساروں کا ثواب اس پہلے بندے کو ہوگا لیکن جو چلنے والے ہیں ان کے سواب میں بھی کمی نہیں آئے گی وہ یہ نہ سمجھے کہ یار وہ پہلے ہی لے گیا کچھ نہیں ملا حضور نے کہا اس کا اپنی جگہ سواب رہے گا ہر بندے کا لیکن کلیکٹو سواب اس بارش کے پہلے کترے کو ملے گا اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کے مبال میں تو کمی نہیں ہوگی لیکن جس نے سٹارٹ کیا تھا سب کا مبال اس اکیلے کے اوپر بھی عذاب کی شکل میں آئے گا جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم قتل ہوتا ہے نا تو قابیل کو بھی اس کا عذاب پہنچتا ہے کیونکہ وہ پہلا ہے جس نے قتل کا آغاز کیا بد شروع کی تھی تو اس حدیث کے اندر سنتم حسنتم اسلام میں اچھا طریقہ اور سنتن سی آتن اور اسلام میں برا طریقہ یہ اچھی بدت اور بری بدت نہیں ہے اچھا طریقہ طریقہ یہ کہ جو چیز اپنی اصل میں ہے نا اس کو مینیجبل فارم سے آگے لے کے چلنا مثلاً قرآن و حدیث اصل ہے اس کو پرنٹ کر دینا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آنا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے لیکن ویڈیو میں بیان قرآن ہی کرنا ہے سٹوری نہیں سنانی امام بخاری امام مسلم نے وہ کام کیا جو صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا کہ ریٹن فارم میں اس طرح اپنی کو کتابیں دے کے جاتے انہوں نے سنت کے ذریعے دین ٹرانسفر کیا کیونکہ ایسا لوگ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں نہیں پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں نبی الاسلام اگر قرآن کے ایک ہزار نسخے لکھوا بھی دیتے تو کس کام کے جن کے لیے لکھوا رہے تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے چاندے لوگ تھے جو کادبین اس زمانے میں یہ رواج ہی نہیں ہوتا تھا لوگ زبانی چیزوں کو یاد رکھتے تھے اچھا اور اس سے اگلی بات کاغذ کوئی نہیں تھا چودہ سو سال پہلے ہے ایک قرآن کے نسخے کے لیے آپ کو اتنی جگہ چاہیے پتوں کے اوپر چمڑے کے اوپر اگر یہ آپ یہ جو آٹھ سو سفوں کا قرآن میں نے رکھا ہے یہ آٹھ سو اگر چمڑے کے صفے ہوں تو ایک سپارہ میں لے کے آگے ادھر اس ٹیبل کے اوپر رکھوں گا تو اتنا موٹا بن جائے گا تو مجھے بتائیں لوگوں کو تو ایک ایک کمرہ مخصوص کرنا پڑنا تھا مصف رکھنے کے لیے اور وہ غریب لوگ جو ایک کمرے میں پوری پوری فیملی رہتی تھی تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا کاغذ تھا کہ نسخ اس لیے کریمنگ چلتی تھی زبانی لیکن امام بخاری امام مسلم کے زمانے میں دو سو سال گزر چکے پھر آہستہ آستہ انسان نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی اس طریقے سے ہم نے معاملات کو لے کے چلنا ہے تو انہوں نے مینیجیبل فارم میں حدیثیں وہی جمع کی ہیں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا گھڑی کے ذریعے نماز کی ٹائمنگ کو سیٹ کرنا ہی اچھا طریقہ ہے نماز اسی طریقے سے ہوائی جہاز میں حج کے لیے جانا اسلام میں اچھا طریقہ ہے حج کا وہی طریقہ رہے گا سات چکر آپ کو طوافے کعبہ کے کاٹنے ہیں صفا مروہ میں ہی صحیح کرنی ہے اس کو نہیں آپ بدل سکتے مسجد میں قالین بچھانا اچھا طریقہ ہے نماز اس پہ آپ نے سنت کے مطابق ہی پڑھنی ہے یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا اپنی بدتوں کے لیے قالین جی آگے مسجد میں بھائی یہ دین میں نہیں کوئی چیز داخل ہوئی یہ دین کو سپورٹو اچھے طریقے دین میں تب ہے جب آپ نماز گھوسیاں پڑھنی شروع کر دیں گے اور بغداد کی طرف گیارہ قدم چلیں گے یہ ہے یہ دین کے اندر آپ نے داخل کر دی ہے اس کے اوپر ہم فتوی لگائیں گے بلکہ یہ بدت کیا ہے تو شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے تو یہ یعنی وہ چیز ہے جو ایک اچھا طریقہ اور برے طریقے میں فرق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں ویز راؤن ابل حسنات اور وہ اپنے گناہوں کو نیکیاں کر کر کے دھوتے رہتے ہیں یعنی گنا تو ہو جاتے ہیں انسان سے بہاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ مسلم شیب میں یہ حدیث ہے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور کبیرہ گناہ سے مراد ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی جو بڑی بڑی چیزیں اس سے بچیں تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے معاف کر دیتا ہے رقبار ایسے لوگ ہیں جن کی آخرت میں راحت والا معاملہ ہونے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں راحت کا معاملہ ہوگا وہ کیا ہوگا جنتیں ہوں گی ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی اور پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ کے جو اللہ کے مجرمین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے نمبر 23 سے آن ورڈ ہم کور کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرك و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاب المبین جزاکم اللہ